بھی آپ کہہ دیجی۔ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہوں آیات 20 سے 23 تک کا سبب نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نے ایک بڑی بات کا دعویٰ کر دیا ہے اور اپنے لیے تمام لوگوں کی عداوت خرید لی ہے تم اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ اور ہم لوگ تمہاری حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں کہنے کا حکم دیا جن کا ذکر ان آیات میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور صرف اسی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہوں اور یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے جس کے سبب تم سب میری عداوت پر متفق ہو گئے ہو اے میرے نبی آپ کو قریش سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں نہ تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر ہوں نہ ہی میں تمہیں راہ راست پر لا سکتا ہوں ایسی قدرت تو صرف اللہ کو حاصل ہے اس لیے تم لوگ مجھ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ نہ کرو اور اے میرے نبی آپ ان کافروں سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا اور اگر وہ مجھے ہلاک کرنا چاہے تو مجھے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اللہ کا پیغامبر اور اس کا رسول ہوں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا